اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ بھائی، امید ہے انشاءاللہ میری آواز آب بھائیوں کی صنعتوں سے ٹکرا رہی ہوگی وائس اگر اوکے ہے تو بتا دیں جی جزاک اللہ رضا تار بھائی ربی شریف کے مقدس مہینے کے آغاز میں چونکہ امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اختار قادری دامت برکاتہم العالیہ کے لائیو مدنی مذاکرے جو ہیں وہ ہو رہے تھے اور اس وجہ سے ہمارا جو ہے وہ عید میلاد النبی کے موضوع پر خاص طور پر مجھے جو ہے وہ درس و بیان کا موقع جو ہے وہ زیادہ نہیں ملا کیونکہ الحمد امیر اہل سنت دامد و مالیہ کے بیانات مدنی مذاکرے سننے کی سعادت حاصل ہو رہی تھی تو انشاءاللہ رب العزت آج سے ہم اپنا پھر یہ سلسلہ شروع کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ اس وقت ہماری تعداد بھی کم ہے لیکن جو اسلامی بھائی تشریف لاتے تھے روم میں آپ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ ان کو بھی مطلب جو ہے وہ آپ میسج کر دیجئے گا پی ایم کر دیجئے گا تاکہ وہ تمام بھائی بھی اپنی اس پرانی روٹین کو جو ہے وہ سمجھیں کے ساڑھے نو بجے انشاءاللہ پاکستان کے وقت کے مطابق درس قرآن کا آغاز ہوگا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر درج اور انشاءاللہ پھر جو ہے وہ سوالات کے جوابات کا سلسلہ ہوگا تو آج سے ہم اپنا وہی سلسلہ پھر شروع کرتے ہیں اللہ تبارک و تعلی اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آمین سترویں سپارے سے متعلق درس جو ہے وہ ہم سماعت فرما رہے تھے اور سورہ ای انبیاء کی آیت نمبر چورانوے سے ہم نے درس کا آغاز جو ہے وہ کرنا ہے الحمد للہ سید علئی کا یا رسول اللہ علی کا وصحبی کا یا حبیب اللہ السلۃ وسلام علیہ یا نبی اللہ وعلى آلك واصحابك يا نور الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المحب الجود والكرم وآله وبارك وصلي الصلاه والسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا حبيبي يا طبيبي يا رسول الله اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے سورہ انبیاء سترواں سپارہ آیت نمبر چورانوے پچانوے چھیانوے اور ستانوے کی تلاوت کر رہا ہوں فمن يعمل وَإنَّا لَهُ كَاتِبُونَ تو جو کچھ بھلے کام کرے اور ہو ایمان والا تو اس کی کوشش کی بے قدری نہیں اور ہم اسے لکھ رہے ہیں وہ حرام انعلا پر یتی اہلک نہ اور حرام ہے اس بستی پر جسے ہم نے ہلاک کر دیا کہ پھر لوٹ کر آئے یہاں تک کہ جب کھولے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے ڈھلکتے ہوں گے واحفین اب فارین کا فارو یا کریب آیا سچا وادہ تو جبھی آنکھیں پھٹ کر رہ جائیں گی کافروں کی کہ ہائے ہماری خرابی بے شک ہم اس سے غفلت میں تھے بلکہ ہم ظالم تھے تو یہ چار آیتیں ہم نے تلاوت کی ہیں ان کا ترجمہ ایک ساتھ سماعت فرمائیں فرمایا گیا تو جو کچھ بلے کام کرے اور ہو ایمان والا تو اس کی کوشش کی بے قدری نہیں اور ہم اسے لکھ رہے ہیں اور حرام ہے اس بستی پر جسے ہم نے ہلاک کر دیا کہ پھر لوٹ کر آئیں یہاں تک کہ جب کھولے جائیں گے یاجوج و ماجوج اور وہ ہر بلندی سے ڈھلکتے ہوں گے اور قریب آیا سچا وعدہ تو جب جبھی آنکھیں پھٹ کر رہ جائیں گی کافروں کی کہ ہائے ہماری خرابی بے شک ہم اس سے غفلت میں تھے بلکہ ہم ظالم تھے دیکھیے جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کو جانا اور ان کو مانا یعنی ان کی تصدیق کی اور نیک اعمال کیے یعنی فرائض اور واجبات کو دیمن کیا یعنی ہمیشہ کیا اور سنن اور مستحبات کو اکثر اوقات میں بجال آیا اور حرام اور مکرو ہے تحریمی کاموں سے دائمن بچا رہا مکرو ہے خلاف اولا سے اکثر اوقات بچا رہا تو اس کے ان اعمال کی ناقدری نہیں ہوگی یعنی اللہ تعالی اس کے ان اعمال کی بہترین جزا عطا فرمائے گا جیسا کہ سورہ بلی اسرائیل میں بھی فرمایا کہ جس نے آخرت کا ارادہ کیا اور حالت ایمان میں اس کی قرار واقعی کوشش کی تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدر کی جائے گی حضرت سیدت النا عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن جدآ زمانہ جاہلیت میں سلا رحم کرتا تھا اور مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا کیا یہ عمل اس کو نفع دے گا تو فرمایا کہ یہ عمل اس کو نفع نہیں دے گا اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا کہ اے میرے رب قیامت کے دن میرے گناہوں کو بخش دینا امام احمد کی ایک روایت میں ہے حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ وہ مہمان نوازی کرتا تھا قیدیوں کو قید سے چھڑاتا تھا سلا رحم کرتا تھا پڑوسیوں سے حسن سلوک کرتا تھا اور میں نے اس کی تعریف کی کیا یہ اعمال اس کو نفع دیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اعمال اس کو نفع نہیں دیں گے اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا کہ اے اللہ مجھے قیامت کے دن بخش دینا اور اسی طرح آیت نمبر پچانوے میں جو فرمایا گیا کہ جس بستی کے لوگوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں ان کا نہ لوٹنا حرام ہے حالانکہ ان کا دنیا میں لوٹ کر آنا حرام ہے اور نہ لوٹ کر آنا واجب ہے تو جواب یہ ہے کہ بعض اوقات حرام واجب کے معنی میں ہوتا ہے یعنی کسی کام کا نہ کرنا واجب ہے اس آیت میں اسی طرح ہے اور اس کی مثال یہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں سورہ انعام کی آیت نمبر ایک سو اکیاون فرمایا گیا کہ آپ کہیں آؤ میں تم کو وہ چیز تمہارے رب نے تم پر حرام کر دیا ہے وہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو تو دیکھیے حالانکہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا حرام ہے شرک نہ کرنا حرام نہیں ہے اس لیے شاید اس میں بھی حرام بم واجب ہے کیونکہ شرک نہ کرنا لازم ہے واجب ہے اور آیت کا معنی یہ ہے کہ آؤ میں تم کو وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جن کا کرنا واجب ہے اور وہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو یاجوج ماجوج کا بھی ذکر آپ نے سنا تو یاجوج محجوج کا تفصیلی ذکر تو ہم پہلے بھی کر چکے ہیں یہاں پر اتنا ارض کرتا ہوں کہ آیت نمبر 96 میں فرمایا کہ جب یاجوج معجوج کی رکاوٹوں کو کھول دیا جائے گا اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے تو معنی یہ ہے کہ قیامت کے قریب وہ دیوار ٹوٹ جائے گی جس کو حضرت سیدنا ذوق رضی اللہ تعالی عنہ نے یاجوج ماجوج کے حملوں کو روکنے کے لیے بنایا تھا اس رکاوٹ کے ٹوٹتے ہی یاجوج ماجوج اس طرح امڑ آئیں گے جس طرح دریا کا بند ٹوٹ جائے تو سیلاب امڈ آتا ہے یاجوج ماجوج کا یہ حملہ ان کی پیش قدمی اور یورش آخری زمانے میں ہوگی اور اس کے بعد قیامت بہت جلد واقع ہوگی حضرت حضیفہ بن اسد الغفاری ردی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اس وقت ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے آپ نے پوچھا تم لوگ کیا باتیں کر رہے ہو ہم نے عرض کیا ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں تو فرمایا قیامت اس دن تک قائم نہیں ہوگی جب تک اس سے پہلے دس علامتیں نمودار نہ ہو جائیں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان علامتوں کے بارے میں فرمایا کہ دیں دجال دعوت الارض سورج کے مغرب سے طلوع ہونے حضرت سیدنا اللہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے نازل ہونے یاجوج ماجوج کے نکلنے اور تین بار زمین کے دھنسنے ایک بار مشرق میں دھنسنے ایک بار مغرب میں دھنسنے اور ایک بار جزیرت العرب میں دھنسنے کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ ان کے آخر میں یمن کی طرف سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ہانک کر میدان محشر کی طرف لے جائے گی اللہ اکبر کبیرہ تو اللہ تبارک و تعالی فتنہ دجال سے یا ان کے فتنوں سے ہر مسلمان کو محفوظ رکھے عامر میرا پاک پروردگار عز وجل ارشاد فرما رہا ہے آیت نمبر اٹھانوے انگو انتم جہنما واردون بے شک تم اور جو کچھ اللہ کے سوا تم پوجتے ہو سب جہنم کے ایندھن ہو تمہیں اس میں جانا لوکان ہا الی تما وردو ہا وک الم فی اگر یہ خدا ہوتے جہنم میں نہ جاتے اور ان سب, سب کو ہمیشہ اس میں رہنا فیہا لا يسمعون وہ اس میں رینکیں گے اور وہ اس میں کچھ نہ سنیں گے یہ تین آیات ہیں ان میں فرمایا جا رہا ہے کہ بے شک تم اور جو کچھ اللہ کے سوا تم پوجتے ہو سب جہنم کے ایندھن ہو تمہیں اس میں جانا اگر یہ خدا ہوتے یعنی جی جیسا کہ بتوں کو پوجنے والے گمان کرتے ہیں کہ یہ خدا ہیں تو رب فرما رہا ہے کہ اگر یہ خدا ہوتے جہنم میں نہ جاتے اور ان سب کو ہمیشہ اس میں رہنا وہ اس میں رینکیں گے اور وہ اس میں کچھ نہ سنیں گے رینکیں گے ہی نہیں. عذاب کی شدت سے چیخیں گے داڑیں گے جہنم کی شدت جوش کی وجہ سے حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا جب جہنم میں وہ لوگ رہ جائیں گے جنہیں اس میں ہمیشہ رہنا ہے تو وہ آگ کے تابوتوں میں بند کیے جائیں گے وہ تابوت میں اور ان تابوتوں پر آگ کی نیخیں جڑ دی جائیں گی تو وہ کچھ نہ سنیں گے اور نہ کوئی ان میں, ان میں سے ان کو کوئی دیکھے گا تو اللہ تبارک کا مطالعہ ان آیات میں جہنم کے اذاب کا ذکر فرما رہا ہے جیسا کہ اور بھی کئی آیتوں میں فرمایا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر ستانوے میں بھی فرمایا کہ ہم قیامت کے دن ان کو ان کے منہوں کے بلب اٹھائیں گے حالانکہ وہ اندھے گونگے اور بہرے ہوں گے وہ اندھے گونگے اور بہرے ہوں گے اور ایک قول یہ ہے کہ وہ آہستہ سے کہی ہوئی سنیں گے فرشتے ان سے چل کر جو بات کہیں گے وہ سن لیں گے قرآن میں ہے سورہ مومنون کی آیت نمبر ایک سو آٹھ اللہ فرمائے گا اسی دوزخ میں دکارے ہوئے پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو اللہ اللہ اللہ اکبر میرا رب ارشاد فرما رہا ہے آیت نمبر 101 ان اللہزین سبقت لہم من الحسن اولئیک عنہ مبعدون بے شک وہ جن کے لئے ہمارا غادہ کا ہو چکا وہ جہنم سے دور رکھے گئے ہیں لا يسمعون حسیسہا وهم فی مشتہت انفسهم خالدون وہ اس کی بھنک نہ سنیں گے اور وہ اپنی من مانتی خواہشوں میں ہمیشہ رہیں گے انہیں غم میں نہ ڈالے گی وہ سب سے بڑی گبراہٹ اور فرشتے ان کی پیشوائی کو آئیں گے کہ یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ تھا تو ان تینوں آیتوں کی آپ پھر جو ہے وہ ترجمہ سن لیں فرمایا کہ بے شک وہ جن کے لیے ہمارا وعدہ بلائی کا ہو چکا وہ جہنم سے دور رکھے گئے ہیں وہ اس کی بنک یعنی ہلکی سی آواز بھی نہ سنیں گے اور وہ اپنی من مانتی خواہشوں میں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 حضرت سیدنا ابو اماما رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اندھیروں میں مسجدوں میں داخل ہوتے ہیں انہیں قیامت کے دن نور کے منبروں کی بشارت دو لوگ گھبرائیں گے اور وہ نہیں گھبرائیں گے امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ کی ذات کے لیے محبت کرنے والے قیامت کے دن اللہ کے سائے میں ہوں گے جس دن اللہ کے سائے کے سوا کسی کا سایہ نہیں ہوگا وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے لوگ گھبرائیں گے اور وہ نہیں گھبرائیں گے امام احمد اور امام ترمیزی نے سند حسن کے ساتھ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کے دن تین شخص مشک کے ٹیلوں پر ہوں گے اور وہ ہیں وہ ارشاد فرمایا گیا کہ الفظ الکبر سے خوف زدہ اور دہشت زدہ نہیں ہوں گے ایک وہ شخص جو لوگوں کا امام ہو اور لوگ اس سے راضی ہوں دوسرا وہ شخص جو ہر دن اور رات اذان دے اور تیسرا وہ شخص جو اللہ کا بھی حق ادا کرے اور اپنے مالکوں کا بھی سبحان اللہ میرا پاک پرور ارشاد رہا ہے جس دن ہم آسمان کو لپیٹیں گے جیسے سجل جیسے سجل سجل فرشتہ نامے اعمال کو لپیٹتا ہے جیسے پہلے اسے بنایا تھا ویسے ہی پھر کر دیں گے یہ وعدہ ہے ہمارے ذمے ہم کو اس کو ضرور کرنا الزَّبُورِ قطب بَعْدِ پھر أَنَّ الْأَرْضَ یری ریزوحا الصَّالِحُونَ اور بے شک ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد لکھ دیا کہ اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے بے شک یہ قرآن کافی ہے عبادت والوں کو ان تینوں آیتوں کا ترجمہ پھر ایک ساتھ سنیں ارشاد فرمایا گیا جس دن ہم آسمان کو لپیٹیں گے جیسے سجل فرشتہ ناما اعمال کو لپیٹتا ہے جیسے پہلے اسے بنایا تھا ویسے ہی پھر کر دیں گے یہ وعدہ ہے ہمارے ذمہ ہم کو اس, کو اس کا ضرور کرنا اور بے شک ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد لکھ دیا کہ اس زمین کے وارث میرے نز بندے ہوں گے بے شک یہ قرآن, قرآن کافی ہے عبادت والوں کو یہ فجل فرشتہ جس کا ذکر قرآن میں آیا یعنی کاتب اعمال آدمی کی موت کے وقت یعنی جو فرشتے لکھنے والے ہیں کہ رامن کاتیبین جو کہ ہماری ہر نیکی اور بدی کو لکھتے ہیں تو ان کا ذکر اللہ قبارکو تعلیٰ نے اس آیت پاک میں جو ہے وہ فرمایا ہے اور فرشتہ ہے یہ اور میرے عقاع صلاحت وسلام کی اس پر احادیث مبارکہ بھی ہیں اور میرے رب ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ابتداء میں جس طرح پیدا کیا تھا ہم اسی طرح دوبارہ پیدا کریں گے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم قیامت کے دن ننگے پیر ننگے بدن اور غیر مختون اٹھائے جاؤ گے پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی سورہ انبیاء کی آیت نمبر ایک سو چار کون سی والی یہی آیت جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے سنائی یوم ویج قطب و ادن علین سبحان اللہ اور یہ بھی روایت میں آیا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ صلاط وسلام کو قمیض پہنائی جائے گی دیکھیے قرآن کریم کی اس آیت میں ہے کہ حشر کے دن انسان کو بغیر کپڑوں اور لباس سے اٹھایا جائے گا اور اس کی شرح ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بے حقی نے کہا کہ امام ابو داود اور امام ابن حبان نے صحیح سند کے ساتھ حضرت ابو سعیب سے روایت کیا کہ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے نئے کپڑے منگا کر پہن دیے اور کہا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میت کو انہی کپڑوں میں اٹھایا جائے گا جن کپڑوں میں اس کی وفات ہوئی ہے اور یہ حدیث صحیح بخاری کی اس حدیث کے خلاف ہے تو جواب یہ ہے کہ بعض لوگوں کو بے لباس اٹھایا جائے گا بعض لوگوں کو کپڑوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا یا سب کو بے لباس اٹھایا جائے گا پھر انبیاء کرام علیہ وسلام کو لباس پہنا جائیں اور سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ سلاط وسلام کو لباس پہنایا جائے گا اور یہ بھی روایت میں ہے کہ ان کو قبروں سے اس لباس میں نکالا جائے گا جس لباس میں خوف پوت ہوئے تھے پھر ان کا لباس اتار کر ان کو میدان حشر میں لایا جائے گا اور بغیر لباس کے ان کا حشر کیا جائے گا پھر سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا بعض علماء نے فرمایا کہ حضرت ابو سعید کی حدیث کو شہدا پر معمول کیا ہے کیونکہ شہدا کے متعلق یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان کو ان کے کپڑوں میں ہی دفن کر دیا جائے پس یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت ابو سعید نے یہ حدیث شہدا کے متعلق سنی ہو پھر اس کو بطور عموم روایت کر دیا ہو اور جن لوگوں نے اس حدیث کو عموم پر معمول کیا ہے ان میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں کیونکہ امام ابن دنیا نے سند حسن کے ساتھ عمر بن السود سے روایت کیا ہے کہ ہم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کو دفن کیا کفن دیا انہوں نے کہا ان کو نئے کپڑوں میں کفن دیا جائے اور کہا کہ اپنے مردوں کو اچھے کپڑوں کا کفن پہناؤ کیونکہ ان کو انہی کپڑوں میں اٹھایا جائے گا سبحان اللہ اور صحیح بخاری مسلم اور ترمزی کی حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے تمیز پہنائی جائے گی تو اس کی شرح میں علامہ ابو العباس احمد بن عمر مالکی کرتبی علیہ رحمٰ لکھتے ہیں کہ یہ حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ انبیاء علیہم السلاط وسلام وغیرہ اور تمام لوگ بے لباس اٹھائے جائیں گے اور اہل سعادت کو جنت کے کپڑے پہنائے جائیں گے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جس کو جنت کا لباس پہنا دیا جائے گا وہ اس کو حشر کی تکلیفوں اور پسینے وغیرہ سے محفوظ رکھے گا اور سورج کی اور دوزہ کی حرارت سے بھی محفوظ رکھے گا علامہ ابو العباس قرطبی لکھتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ اگر ہمارے شیخ کے اس کلام کے خلاف حدیث سری نہ ہوتی تو یہ ان کا بہت عمدہ کلام تھا یعنی اب ولیت کا اضافی ہونا کیونکہ امام ابن المبارک نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ سب سے پہلے حضرت خلیل علیہ السلام کو دو کبتی کپڑے پہنا جائیں گے پھر نبی پاک علیہ السلام کو عرش کی دائیں جانب سے یمن کی ایک منقش چادر پہنائی جائے گی اس کو امام بے نے ذکر کیا ہے لیکن امام ابوالعباس یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو کمیز پہنائی جائے گی یہ ان کے خواہش میں سے ہے جیسا کہ حضرت اموس علیہ السلام کی خواہش میں سے یہ ہے کہ جب رسول پاک علیہ السلام قبر سے باہر آئیں گے تو حضرت موس علیہ السلام ارش کا پایا پکڑے کھڑے ہوں گے حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے قبر سے باہر آئیں گے اور اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت موسی علیہ مصلاۃ وسلم ہمارے آقا صلی اللہ تعلی و سلم سے مطلق افضل ہوں بلکہ تمام اہل محشر سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی مطلق افضل ہیں آپ تمام اولاد آدم کے سردار ہیں اور ہو سکتا ہے کہ اس حدیث کا یہ معنی ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہمارے آقا علیہ السلام کے علاوہ باقی تمام لوگوں سے پہلے کمیز پہنائی جائے گی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس فاخرہ الحمدللہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کیا جائے گا اس پر کئی روایتیں ہیں, کئی احادیث ہیں جو کہ اس ضمن میں جو ہے وہ جو ہے وہ پیش کی جا سکتی ہیں لیکن اسی پر ہم استعفیٰ جو ہے وہ کرتے ہیں شیخ عبدالحق الحق محدید سے جیل کی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول میں بیان کر دیتا ہوں آپ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہمارے آقا علیہ السلام سے افضل ہونا ثابت نہیں ہوتا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ اعزاز اور اکرام آقا علیہ السلام کے ساتھ تعلق کی وجہ سے کیا گیا ہے جبکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کپڑوں میں مزار پاک میں ہیں انہی میں اٹھایا جائے گا سبحان اللہ میرا پاک پروردگار اقض وجل ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر ایک سو سات سورت العبیا اور بہت ہی مشہور و معروف آیت پاک ہے وماں ارسل کا اللہ رحمت العالمین اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہاں کے لیے سبحان اللہ کوئی ہو جن ہو یا ان مومن ہو یا کافر کوئی بھی ہو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ حضور علیہ السلاۃ سلام کا رحمت ہونا عام ہے ایمان والے کے لئے بھی اور اس کے لئے بھی جو ایمان نہ لایا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 مگر رحمت مطلقہ سامہ کاملا عامہ شاملہ جامعہ محیطہ بر جمی مقیدات رحمت غیبیہ و شہادت علمیا و عینیا و وجودیہ و شہودیہ و سابقہ و لاشقہ وغیرہ ذالق تمام جہانوں کے لیے عالم اروا ہوں یا عالم اجسام زویل عقول ہوں یا غیر ضویل عقول اور جو تمام عالموں کے لیے رحمت ہو لازم ہوئے کہ وہ تمام جہاں سے بھی افضل ہو وما ارسلنا الا رحمت وماسا یہ مفتی محمود الحسن نے اس کا ترجمہ کیا اور تجھ کو جو ہم نے بھیجا سو مہربانی کر کے جہاں کے لوگوں پر اشرف علی چھانوی نے اس کا ترجمہ کیا اور ہم نے آپ کو اور کسی بات کے واسطے نہیں بھیجا مگر دنیا جہاں کے لوگوں پر مہربانی کرنے کے لیے پھر اس کی تفسیر میں لکھا کے مقلفین پر مہربانی کرنے کے لیے مؤدودی نے لکھا اے محمد ہم نے جو تم کو بھیجا ہے تو یہ دراصل دنیا والوں کے حق میں ہماری رحمت ہے اور اعلیٰ حضرت کا ترجمہ دیکھیں اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہاں کے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ رحمت للعالمین کی تفسیر امام فخر الدین راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین میں بھی رحمت ہیں اور دنیا میں بھی رحمت ہیں دین میں اس لیے رحمت ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کو جس وقت بھیجا گیا لوگ جہالت اور گمراہی میں تھے اور اہل کتاب میں سے یہود و نصارہ اپنے دین کے معاملے میں زحمت میں تھے ان کا اپنی کتابوں میں بہت اختلاف تھا اللہ الضلابارکب نے اس وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا جب طالب حق کے سامنے نجات کا کوئی راستہ نہ تھا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حق کی دعوت دی اور نجات کا راستہ دکھایا اور ان کے لیے احکام شرعیہ بیان کیے اور حلال اور حرام میں تمیز کر دی اللہ اکبر ازبا فیم رسولہ و ان من قبل دلال بے شک اللہ نے مسلمانوں پر احسان فرمایا جب انہیں ان میں, ان میں سے ایک عظیم رسول بھیج دیا جو ان پر اس کی آیتیں تلاوت کرتا ہے اور ان کا باطن انصاف کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور بے شک اس سے پہلے وہ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں اس لیے رحمت ہیں کہ آپ کی وجہ سے ان کو ضلعت قطال اور مختلف جنگوں سے نجات ملی اور آپ کے دین کی برکت سے انہیں فتح حاصل ہوئی اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ آپ رحمت کیسے ہوں گے جب کہ آپ تلوار اور مال غنیمت کے احکام لے کر آئے تو اس کے جواب بھی ہیں کہ آق علیہ السلام ان منکرین اور متقبرین کے لیے تلوار لے کر آئے جنہوں نے تفکر اور تدبر نہیں کیا نیز اللہ کی صفت رحمان اور رحیم ہے اس کے باوجود اللہ نافرمانوں فرمانوں سے انتقام بھی لیتا ہے پانی اور بارش بھی اللہ کی رحمت ہے اور صور شرح میں فرمایا کہ وہی ہے جو لوگوں کے نا امید ہونے کے بعد بارش نازل فرماتا ہے اور اپنی رحمت کھول دیتا ہے حالانکہ بارش کے بعد اوقات فصلیں تباہ بھی ہو جاتی ہیں مکان بھی گر جاتے ہیں مال اور مویشی بہ کر ڈوب جاتے ہیں سمندری طوفان سائیکلون آتے ہیں تو شہر کے شہر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں اور ہزاروں اور لاکھوں لوگ مر جاتے ہیں ہمارے آخا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جب بھی کوئی قوم اپنے نبی کی تقزیب کرتی تھی تو اللہ مقذبین کو غرق کر کے یا زمین میں دھنسا کر یا ان کی شکلیں مشق کر کے ان کو ہلاک کر دیتا تھا اور ہمارے رسول کی جس نے تقزیب کی تو اللہ نے اس کے عذاب کو اس کی موت یا قیامت تک کے لیے مؤخر کر دیا ماک نلّیوزی بہتا اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ آپ ان میں ہوں اور وہ ان پر عذاب دے جے سبحان اللہ, سبحان اللہ،, سبحان اللہ،, سبحان اللہ، دیکھیے رحمت للعالمین میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے اللہ نے حضور علیہ السلام کو سراپا اور مجسم رحمت بنا کر بھیجا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اس میں کوئی شک اور شبے کی بات بھی نہیں ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ نہ ساقی ہو تو میں بھی رہ نہ ہو خم بھی نہ ہو بز میں تو شہید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمائے اخلاق کا استاد اسی نام سے ہے نبز ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے اقل خیاب جست جو عشق حضور و افطراب وہ دانائے سبل ختم رسول مولا کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا نگاہ عشق و مستی نے وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی اللہ اکبر اللہ تبار کا مطالعہ سورہ عل عمران کی آیت نمبر ایک سو انسٹھ میں فرماتا ہے تو اللہ کی عظیم رحمت سے آپ مسلمانوں کے لیے نرم ہو گئے اور اگر آپ بد مزاج اور سخت دل ہوتے تو وہ ضرور آپ کے پاس سے بھاگ جاتے حضرت ابو ہدیرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس آ کر ایک شخص نے اپنے قرض کا سختی سے جو ہے وہ تقاضا کیا آپ کے کی اصحاب نے اس کو ڈانٹنے یا مارنے کا ارادہ کیا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس کو چھوڑ دو کیونکہ جس کا حق ہوتا ہے اس کو بات کرنے کی گنجائش ہوتی ہے یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں الحمدللہ تو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اور دیکھیے میرے آقا علیہ السلام کی یہ رسالت رحمت حیوانات پر بھی ہے جماعت پر بھی ہے نباتات پر بھی ہے الحمدللہ للہ الحمد للہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرح متوجہ ہو کر فرمایا کفار جن اور ان کے سوا آسمان اور زمین کے درمیان ہر چیز یہ جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہوں نے کہا یا رسول اللہ گویا یہ اونٹ جانتا تھا کہ آپ نبی ہیں تو فرمایا مدینے کے دوسروں کے دوسروں کے درمیان ہر چیز کا علم ہے کہ میں نبی ہوں سوا کافر جن اور کافر انس کے اللہ اکبر کا اللہ تبارک وطالعہ اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری جو ہے وہ بخشش اور مغفرت فرمائے آمین آیت نمبر 108 سے 112 تک تلاوت کر رہا ہوں اور سورہ انبیاء کا یہاں پر اختتام بھی انشاءاللہ اللہ ہو جائے گا ال ان نما یوہا الیا ان الہ الاحکم الاحم واحد فہل تم مسلمون تم فرماؤ مجھے تو یہی وہی ہوتی ہے کہ تمہارا خدا نہیں مگر ایک اللہ تو کیا تم مسلمان ہوتے ہو فَإن تولو فَقُلْ آذَنتُ عَلَى وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ ان طواقم تو <تُعَدُون> پھر اگر وہ منہ پھیرے تو فرمادو میں نے تمہیں لڑائی کا اعلان کر دیا برابری پر اور میں کیا جانوں کے پاس ہے یا دور ہے آجاتا ہے ان نہ یا علام الجہر مین القوری و <تَكْتُنُون> بے شک اللہ جانتا ہے آواز کی بات اور جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور میں کیا جانوں شاید وہ تمہاری جانچ ہو اور ایک وقت تک برتوانہ قول اور رحمان المستا علام توفیفون نبی نے عرض کی کہ اے میرے رب حق فیصلہ فرما دے اور ہمارے رب رحمان ہی کی مدد ہے درکار ہے ان باتوں پر جو تم بتاتے ہو دیکھیے ان آیات مقدسہ میں اللہ و تعالی جل جلالہ نے جو ہے وہ توحید کا بھی درس دیا ہے اور شانت ارشاد اپنی الوحیت کے اعتبار سے فرمائی ہے مختصر ہم اس کی تفصیل بیان کرتے چلتے ہیں ارشاد فرمایا گیا سے تم فرماؤ مجھے تو یہی وحی ہوتی ہے کہ تمہارا خدا نہیں مگر ایک اللہ تو کیا تم مسلمان ہوتے ہو یہ اللہ کی الوحیت کا بیان ہو گیا اللہ تعالی کی وحدانیت کا اور نبی پاک علیہ السلام نے اپنے رب پر ایمان لانے کا درس دیا پھر فرمایا کہ پھر اگر وہ منہ پھیریں یعنی اسلام نہ لائیں تو فرما دو کہ میں نے تمہیں لڑائی کا اعلان کر دیا برابری پر اور میں کیا جانوں یعنی بے خدا کے بتائے میں کیا جانوں یعنی یہ بات عقل و آگ سے جاننے کی نہیں ہے یہاں درائز کی نفی جو ہے وہ فرمائی گئی درائز کہتے ہیں اندازے اور قیاض سے جاننے کو تو یعنی نبی پاک علیہ صلاح و السلام کو اللہ کے بتانے سے معلوم ہے تو فرمایا پھر اگر وہ منہ پھیرے تو فرما دو میں نے تمہیں لڑائی کا اعلان کر دیا برابری پر اور میں کیا جانوں کہ پاک ہے یا دور ہے وہ جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے یعنی عذاب کا یا قیامت کا وعدہ جو تمہیں دیا جاتا ہے میں کیا جانوں یعنی اللہ تعالی نے ہی مجھے یہ علم دیا میں اپنی طرف سے نہیں جانتا یہ بات ہے یہاں پر تو فرمایا بے شک اللہ جانتا ہے آواز کی بات آواز کی بات یعنی جو اے کفار تم اعلان کے ساتھ اسلام پر بطری کے کان کہتے ہو تو اللہ جانتا ہے آواز کی بات اور جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو یعنی اپنے دلوں میں جو چھپاتے ہو یعنی نبی کی عداوت اور مسلمانوں سے حسد جو تمہارے دلوں میں پوشیدہ ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے سب کا بدلہ دے گا فرمایا اور میں کیا جانوں شاید وہ تمہاری جانچ ہو یعنی دنیا میں عذاب کو موخر کرنا تمہاری جانچ ہو جس سے تمہارا حال ظاہر ہو جائے گا وہ متاؤں راہیم وہ ایک وقت تک برتوانا یعنی وقت موت تک اللہ تعالیٰ جمول دیتا ہے کہ بندہ توغا کر لے تو نبی نے عرض کی کہ اے میرے رب حق فیصلہ فرما دے یعنی میرے اور ان کے درمیان جو مجھے جسلاتے ہیں اس طرح کے میری مدد کر اور ان پر عذاب نازل فرما یہ دعا مستجاب ہوئی اور کفار بدر و احزاب و حنین وغیرہ میں مبتلا عذاب ہوئے تو فرمایا رب الرحمان ما تو اور ہمارے رب رحمان ہی کی مدد درکار ہے ان باتوں پر جو تم بتاتے ہو یعنی شرک کفر اور بے ایمانی کی باتیں تو اللہ تعالیٰ سے ہم ان باتوں پر جو ہے وہ پناہ مانگتے ہیں اللہ کی مدد درکار ہے ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے الحمد للہ الانبیاء سے متعلق درس جو ہے وہ مکمل ہوا ہے اب سورہ حج کا آغاز جو ہے وہ انشاء شاء اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ہو, ہوگا اور سورہ حج جو ہے یہ اس کی تقریباً اٹھتر آیتیں ہیں سورہ حج کی جو ہے وہ اٹھتر آیتیں ہیں اور سورہ حج کی مطلب جو ہے وہ جو اٹھہتر آیتیں ہیں ان کے اختتام کے ساتھ ہی سترویں سپارے کی کا اختتام بھی انشاءاللہ ہو جائے گا تو سورہ حج کا تعارف بھی کل آپ کے سامنے پیش کروں گا اور سورہ حج سے متعلق درس کا آغاز بھی انشاءاللہ کل آپ کے سامنے ہوگا اعظم بھائی یہ سورہ امبیا کی 112 سو بارہ آیتیں ہیں سورہ امبیا کی ایک سو آیتیں ہیں جن سے متعلق ہم نے درخت کو مکمل کیا ہے جزاک اللہ خیرا کوئی بھائی تشریف لے آئے نعت شریف لے فرما دیں انشاءاللہ رب العزت کچھ دیر کے بعد نبی پاک علیہ السلام کی لے پر ہم درس بھی سماعت فرمائیں گے جزاک اللہ خیر اعظم بھائی تشریف لے آئیں